نماز کی حقیقت کا بیان اور ہر ایک طالب ایمان کو لائق ہے کہ حقیقت نماز کی اس طور پر جانے کہ حضرت حق نے مجھ کو تمام پیدائش میں بہتر پیدا کر کے بڑی تاکید سے واسطے حاضر ہونے دربار کے پانچ وقت عزن مطلق دیا ہے اور محتاج ان کے عزن کا اور احسان مند کسی دربان یا نقیب کا نہیں کیا اور غیر حاضری پر وعدہ سخت عذاب کا فرمایا اور جاننا چاہیے کہ ایسی نعمت عظمہ سے محروم رہنا اور وعدہ سخت عذاب کا سر پر لینا بڑی نادانی اور کمینہ پن ہے بس اسی طرح عظمت نماز کی خوب سمجھ کر تمام آداب کے لائق قبولیت بارگاہ بادشاہ حقیقی کے ہوئیں بجا لاوے